و علی خیال ابی اللہ یا نور خیال امیر علیہ سولت کے رسالے عاشق اکبر جو کہ سیرت صدیق اکبر کے جس میں چند گوشے ہیں اور اس رسالے میں بچپن کی حیرت انگیز حکایات صدیق اکبر کی شان اور قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مدانی آپریشن فرمایا سب سے پہلے کونی مال لایا زلفوں اور سر کے بالوں وغیرہ کے بائیس مدانی پھول اور من سیدنا صدیق اکبر اور یہ منقبت بھی امیر سنت کی لکھی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر ایک پر ہے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 اپنے پر جھاڑتا ہے اللہ تعالی اس کے پرو سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد تو یہ رسالہ تو بالکل پڑھنا چاہیے اور بھلے ابھی ہمارے درمیان ماہ جماعت الاخرہ جاری ہے اس میں تو پڑھنا ہی چاہیے اس کے علاوہ بھی امیر سنت کے سو فیصد کتب رسائل پڑھے ہونے چاہیے اور صرف امیر سنت کے کتب رسائل ہی نہیں پڑھے اس کے علاوہ بھی کتب کا مطالعہ ہونا چاہیے ان کتابوں میں سے ایک کتاب مادانی مذاکروں کی تحریری مادانی پھول بھی ہے <coughs> تو تحریری امیر علیہ سنت کے تحریری جو رسائل ہیں مدانی مذاکروں کے وہ بھی ترکیب فرمائیں اور لازمی بات ہے ایک سسٹم یہ ہے جو انسان کا سسٹم ہے وہ بھی پرابلم میں ابھی ہمارا بھی کچھ سسٹم پرابلم ہے ہم آپ کو تھوڑی دیر کے اندر یہ تشہیری مدنی گلدستہ دکھائیں گے لیکن ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کیا چیزیں آپ کو دکھانے کے لیے ہمارا جو سلسلہ ہے پہلے تو یہ یاد رہے یہ فیضان مدانی مذاکرہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کی ایک کڑی اور یہ جو فیضان مودانی مذاکرہ ہوتا ہے اس کے بھی مختلف موضوعات ہیں کبھی ہم اسلام کے بنیادی باتوں پر لے کر آتے ہیں آپ کے ساتھ موضوع اور اسی طرح مختلف موضوعات پر جو امیر السنت کے مختلف مدنی مذاکروں میں موضوعات ہوتے ہیں ایک ہی موضوع پر بدل بدل کر یا ایک ہی عنوان پر مختلف موضوعات پر یا ایک موضوع کے مختلف پہلوات پر امیر السلت نے مدنی پھول دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو جمع کر کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی سلسلہ ہمارا ہے اسی طرح مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات یہ سلسلہ بھی فیضان مدنی مذاکرات سلسلے میں سے ایک سلسلہ ہے اور مدانی مذاکروں کی مدانی بہاریں یہ بھی فیضان مدنی مذاکرات سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے اور یہ جو آپ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے دلچسپ سوالات اور امیر عالیہ سنت کے ایمان افروز جوابات تو ہم آج آپ کو جو ہمارے سلسلے کے اندر چیزیں آپ کو دکھانے والے ہیں آپ یہ سن لیجیے آج آپ کو کیا دکھانا ہے دیکھیے گھڑی کے ساتھ ہمیں بھاگنا ہوتا ہے ہمارا ایک بالکل محدود وقت ہوتا ہے دیکھیں ہمارا سسٹم ہمیں کب ساتھ دیتا ہے کہ ہم آپ کو دکھا سکیں لیکن آپ کی طرف ہم تیزی سے بڑھیں گے اور سسٹم والوں کو تو ہم بول رہے ہیں کہ یہ ہے چلے بہرحال کیا بتائیں آپ کو سسٹم مکھی ہونے کی بات پتا چل گئی ہے اور آئیے آپ کو سب سے پہلے ہم ایک تحدید مدانی مذاکرے کا تشہیری مدانی گلدستہ دکھاتے دکھائیے سر الحمد للہ تبدیلی قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دامت اسلامی کے تحت شوبہ مکتبۃ المدینہ امت دی مسلمہ کے علم دین میں اضافے کے لیے اسلامی کتب و رسائی کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اسی مبارک مقصد کے تحت مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت دامت برکاہتحم ال عالیہ کے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے کا تحریری مدنی گلدستہ بنام تمام دینوں کا سردار کل صفحات بتیس پر مشتمل رسالے کا اجرا کر دیا ہے جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے جمعہ المبارک کے فضائل جمعہ کے دن نیکی کا ثواب قیامت جمعہ کے روز قائم ہوگی علماء کو برا بھلا کہنے والے کے بارے میں حکم کافر کو مرحوم کہنا کیسا جنت میں بلا حساب داخل ہونے والوں کی تعداد سنت کی تعریف سمیت دیگر بہت کچھ شامل ہے رسالہ بنا تمام دنوں کا سردار اپنے مکتبت المدینہ کی قریبی شاخ سے حدیت طلب کیجیے اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو تحفتن دے اور دوسروں کو بھی اس سے فیض یاب ہونے کی ترغیب دلائیے آن لائن خریداری کے لیے وزٹ کیجیے تو یہ مکتبۃ المدینہ ڈاٹ کام والوں سے آن لائن خریداری کا تو انہوں نے بتا ہی دیا ہے وہ ٹھیک ہے یہ جن کا شعبہ انہوں نے بیان کر دیا ہے میں آپ کو اپنے شعبے کے تعلق سے بیان کر دیتا ہوں ڈبلو اور میں پٹی والوں کو اجازت دے دیتا ہوں کہ وہ پٹی لگا دیں اور یہاں پر اس ایڈریس پہ آپ امیرا علسنت کے مدانی وزا کریں امیر السنت کے آڈیو بیانات امیرا علوسنت کے سلسلے امیر السنت کے رسائل امیر السنت کے ترجمے والے رسائل امیر السنت کے ڈبنگ مدنی گلدست اور آج جو ہے وہ ڈب مدین گلدستان نہیں ہے ہم آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ ڈبنگ مدنی گلدس سے بھی دکھائیں گے عربی کے اندر مدنی گلدس سے اور اس میں اردو سب ٹائٹلنگ کے ساتھ بھی ہمارا ذہن ہے اور اس کے علاوہ دیگر زبانوں کے اندر بھی دکھائیں گے تو یہ بھی آپ کو اس ویب سائٹ پر ملے گا امیر سنت کے بارے میں علما سنت کے تاثرات بھی ملیں گے اور اسی طرح آپ کو مدنی مذاکرے کی بہاریں بھی تو آپ نے امیر سنت کے موضوع پر بہت ساری چیزیں ایک جگہ چاہیے آڈیو بکس بھی ہیں اس کے اندر اگر کوئی شخص نہ بینا ہے کتاب پڑھ نہیں سکتا سمجھ سکتا ہے از نمبر اینڈ sisters, they, don't, they, don't read, they, they they don't don't read सिस्टर्स दे डोंबिलिटी टू रीड उर्दू बट देख उर्दू तो जो उर्दू समझते हैं उनके लिए बहुत आसान है कि वो ऑडियो बुक क्लिक करे और जाकर सुन ले तो इस तरह उनकी सूरत बन सकती है बहरहाल हम आपको audio books भी दिखाएंगे और उसके मुताबिक तरकीबें भी होंगी audio book के मदानी गुलदस्ते भी आपको दिखाने का जहन है उसके तशीरी मदानी गुलदस्ते बनाने की भी सोच है اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چلیں مدنی گلدسے کی طرف اور انسانی زندگی پر پلاسٹک کے نقصانات ہمارے ساتھ اس وقت کون آ بھائی پٹی نہیں لگی ہوئی جلدی سے بتا دیجئے جڑا والا والے ہیں جڑا والا والے پاکستان والے آ گئے ہیں تو پاکستان والوں کو ہم لے کر چلتے ہیں پلاسٹک کے انسانی زندگی پر پڑنے والے اثرات کی طرف آپ کی پٹی تو نہیں لگ سکی آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں انسانی زندگی پر پلاسٹک کے نقصانات آج کل عموماً پلاسٹک کی تھیلیوں میں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے اسی طرح گرم گرم کھانے کی اشیاء انسانی زندگی پر پلاسٹک کے نقصانات آج کل عموماً پلاسٹک کی تھیلیوں میں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے اسی طرح گرم گرم کھانے کی اشیاء کے لیے بھی تھیلی کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ گرم انڈا اس تھیلی میں رکھا تو اس تھیلی کا رنگ بھی انڈے پر آ گیا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اس طرح کی اشیاء کو کھانے کے بھی کچھ نقصانات ہیں اور ایسی اشیاء کو رکھنے یا گرم کرنے کی کچھ احتیاط ارشاد فرما دیں پلاسٹک مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں یہ تحقیقات ہیں اور انڈے پر آپ نے تجربہ بھی کر کے دیکھا کہ گرما گرم انڈا ابلا ہوا ڈالا رنگین شاپر میں تو اس پر وہ رنگ چھلکے پر آ گیا اس کی گرمی کی وجہ سے تو چلو چھلکا اتر جائے گا آپ نے گرما گرم چائے ڈالی چائے بھی ڈالتے ہیں پلیٹنگ کی چھلی میں اچھا اسی طرح سالن وغیرہ ہوٹلوں سے لو تو وہ چھیلوں میں دیکھ کر کے دیتے ہیں تو جو رنگ چھلکے پر آیا گرما گرم چھلکے پر چھلکا تو اتر جائے گا لیکن سالن جب ڈالا تو وہی رنگ یا جو بھی کیمیکل ہیں وہ اس سالن میں شوربے میں چاول میں جو بھی کھانا گرما گرم ڈالا اس میں مکس ہو جائیں گے اور نتیت وہ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس لیے پلاسٹک کے جتنے بھی برتن ہیں نا عام طور پر اب اس میں وہ میڈیکیٹڈ بھی آتے ہیں اب جھوٹ کا دور ہے اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ میڈیکیٹیڈ ہے بولے یہاں اور کیا میڈیکیٹیڈ تو ہے دیکھو یوں ہے یوں ہے یوں ہے کر کے آپ کو مطمئن کر دے ہو سکتا ہے تو شناخت جس کو ہو میڈیکیٹیڈ کی تو وہ اس کو بھلے استعمال کرے یا کوئی واقعی قابل اطمینان تاجر ہو جس کی بات قابل بھروسہ ہو نیک نمازی آدمی ہو تو چلو اس کی بات آدمی مانے لیکن جنرلی دھوکے کا دور دورہ ہے جھوٹ ڈھوکا یہ تجارت کا ایسا لگتا ہے جیسے جزوے لائی انفق بن چکا ہو کہ اگر جھوٹ کے کوئی تجارت کرے ہی نہیں چاہیے اللہ ما شاء اللہ تو الحمد للہ ایسا نہیں ہے اسے نیک پرہیزگار نمازی سچ بولنے والے دیانتدار تاجر بھی مل سکتے ہیں وہ ڈھونڈنا پڑے گا اور ڈھونڈنے کے لیے چراغ چاہیے مل سکتے ہیں تو بارہ لے کے گرم چیزیں بھی نہ ڈالی جائیں ان پلاسٹک کے برتنوں میں اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ ان میں کھٹی چیز بھی نقصان دے کیونکہ اگر آپ کسی رنگین پلاسٹک کے برتن میں دہی رکھیں گے نا دہی میں کٹاس ہوتی ہے تو اگر وہ چند روز تک کا آپ اس کو استعمال کریں گے نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ پلاسٹک کے برتن کا رنگ جو نا یہ لائٹ ہو گیا پھیکا ہو گیا ہے یہ رنگ کہاں گیا پتا چلا یہ دہی نے اپنے اندر اس کو جذب کر لیا تو یوں لگتا ہے کہ کھٹی چیز بھی پلاسٹک کے برتن میں استعمال نہ کی جائے دہی بازار سے لو تو وہ پلاسٹک ہی کی چیزوں میں ملتی ہے پلاسٹک کی چاپر میں ملے گی یا پیکنگ میں ملتی ہے پلاسٹک کے ڈبے آتے ہیں گلاس ٹائپ کے مختلف آتے ہیں پیکنگ اب خدا جانے کہ اس میں مجھے میری اپنی کوئی معلومات ایسی نہیں ہے کہ اس میں پلاسٹک کی اس پیکنگ میں دہی نقصان کرتا ہے یا کیا لیکن میرا اپنا تجربہ میں نے بتایا کہ رنگ پھیکا پڑتا ہے آہستہ آہستہ اس برتن کا جتنا بچ سکے آدمی یہ بچنا چاہیے پلاسٹک میں گرم نہیں ہے سادہ چیز کہ پلاسٹک میں رکھی تو اس کا وہ نقصان نہیں جو گرم رکھنے والا ہے ہاں اگر کوئی ایسی تیز اس میں چیز ہے جیسے کہ بعض دوائیں دوائیں بھی اب کے برتنوں میں بوتلوں میں آتی ہیں تو دو میں بھی ایسی بعض چیزوں میں تیزابیت ہوتی ہے تو اچھی خاصی چیزوں کو گلا کے رکھ دیتی ہے دوائیں تو اس طرح کی دوائیں بھی اگر پلاسٹک کی شیشیوں میں بوتلوں میں پلاسٹک کے جار میں رکھی جائیں گی تو وہ بھی پلاسٹک کے کیمیکلس کو ایسا لگتا ہے کہ اندر اپنے جذب کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو چاہیں تو بہتر تو کانچ کی بوتل ہوتی ہے دوا کے لیے کانچ کی بوتل ہے کانچ کی جار ہے دیسی دواوں میں بھی کانچ کا برتن جو ہے کانچ کا یہ زیادہ یہ بالکل یا نہیں اس معاملے میں بےذر ہے کہ کانچ کی کو تو تیزاب میں جذب نہیں کر پاتا کاچ کاچ ہی رہتا ہے تو اس میں ہو تو زیادہ اچھا علی علی صلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالیٰ احمد ہمارے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام مدنی انعام نمبر سینتالیس روزانہ ایک گھنٹے بارہ منٹ مدنی مدنی مذاکرہ وغیرہ دیکھنے کا مدنی انعام ہے اور بارہ مدنی کاموں میں ایک مدنی کام اجتماعی مدانی مذاکرہ ہے اجتماعی مدنی مذاکروں کی اپنی عادت بنائیے اور جامعہت المدینہ والوں کے لیے ایک بڑا پیارا سا مدنی گلسہ ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دکھائیے جناب اس سباہ کار دنیا کی محبت نے ایک شخص کا تھسیا ناد کیا تباہی کا سبب یہ ہوا کہ حضرت سیدنا موسا گلی ملڈا سے اس کو بغض ہو گیا عداوت ہو گئی حضرت موسا اللہ نبی جناب وغیرہ سلام نے جلال میں آکر قارون دارون کے لیے بست کر دی پھر حکم دیا زمین کو پکڑ لے تو وہ اب کمر تک دھس گیا یا تک کہ وہ بالکل زمین میں غرق ہو گیا اس سباہ کار دنیا کی محبت نے ایک خوبصورت حسین و جمیل خوش اخلاق اپنے وقت کے بہترین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزمل خیریت سے ہیں وحمد للہ رب اللہ خانے یہ بیٹے کیا ہے لکھی oh, oh. کیا یہ چیز تو یہ تو نہیں نکال دینی چاہیے اچھا سیکھی دے رہی ابو سے جالو بھی لینی میں نکال دوں اس کو کاٹ کے کاٹ لوں نا اس کو لباس بسم اللہ الرحمن الرحیم روف نہ کرتے سے یہ کٹ گیا اب یہ ارشاد فرمائیے یہ تقریباً جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح کے وہ اپنے کمپنی کے نام تو لگا ہیں تو اس کے کاٹنے کی وجہ کیا ہے دراصل پاؤ آئے گا بےعدگی ہوگی اس پر بیٹھیں گے اور ایک مسئلہ نہیں ہے طرح طرح کے مسائل ابھی یہ جیسے اس طرح کے بھی کارپیٹ آتے ہیں کارپیٹ یا وہ کالی نے کہ جس پہ پیچھے اسٹیکر لگا ہوتا ہے جی اسے پتا ہی نہیں چلتا لوگ اس پہ بیٹھتے کرتے نہیں یہاں تک ایک دلخراش یاد مکہ مکرمہ ذادہ اللہ اشرفوں تعبیم میں ایک اسی طرح کے کارپیٹ کو الٹ کر دیکھا گیا تو جو کمپنی کا نام تھا اس کا اسٹیکر انہیں کابت اللہ شریف کی تصویر بنی ہوئی تھی نہیں یہ مطلب انٹرنیشنل پرابلم ہے لوگوں کی توجہ نہیں تو اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ مدین مذاکرے دیکھیں بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ چلی جائے گی اور اس میں لازمی بات ہے تحریری طور پر بہت سی چیزوں سے ہم وابستہ ہوتے ہیں خواہ وہ جامعہ المدینہ میں پڑھتے ہوں خواہ عام اسلائی بھائی ہوں جو جامعہ المدینہ نہیں آپ اسکول کالج میں پڑھتے ہو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہوں تب بھی آپ کو تحریر سے تو کا واسطہ پڑتا ہے آپ آفسز میں ہوں آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کا مثال کے طور پر آپ کمپنی میں بھی ہوں تو تحریر تحریر اور تحریر بڑے پیارے انداز سے آپ نے دیکھا کہ تحریر کا ادب کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اسی طرح ات پڑا ہی پیالا سا اور بہت مختصر سا منظر ہے ہمارے پاس اور یعنی اس سے یوں کہیں کہ آپ دلی طور پر ظاہری طور پر نہ صحیح دلی طور پر آپ محتر ہو جائیں گے اکاڑا والے اس وقت نظر آ رہے ہیں اور اس وقت جو ان کا شارٹ نظر آ رہا ہے اس میں بالکل سائڈ نظر آ رہی ہے فرنٹ دکھائے بھلے آپ مطلب ماسٹر شارٹ دکھا دیں تاکہ یہ نظر آئے آہ, یہ اس وقت ہمارے اوکاڑا والے آشق رسول ہمارے ساتھ ہیں اچھا جی اوکاڑا والوں آپ بھی آ جائیے آپ کو بھی معطر کرواتے ہیں تصور میں ہوں گے آپ محتر مینس یہ بھی ایک مسئلہ ہے عطر والے بنیں گے لوگ عطر کی طرح معطر ہوں گے یہی سمجھ لیجیے آپ خوشبودار ہو جائیں گے لیکن تصور میں حقیقت آپ کو خوشبو نہیں ملے گی اور کیسا ہوگا مندر آئیے دکھاتے آپ کو بولا اچرا آپ کے دن اللہ تعالیٰ متر کرے الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علامت عطر چاہیے تو تھوڑا انتظار بھی تو کرنا پڑے گا لیکن لازی بات ہے یہ اتر ملے گی تصور میں یا تصور کرنے کی اجازت ہے اور ایک چیز جو ہے نا بڑی اگر اس کا اشتیاق ہو جائے نا اور تھوڑا سا تڑپ کر ملے تو اس کی اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے نا وہ آپ سمجھ لیجیے نا کہ وہ استار کے وقت کھانے کو ملے تو اس وقت کتنا مزہ دار لگتا ہے تو تھوڑا تڑپ تڑپ کے ملنے کا مزہ اور ہوتا ہے چلے آپ کو اب, اب آپ کو مدعی گلدستہ دکھاتے ہیں <تصفيق> نے بولا اختر اللہ <سؤال> ایا مکت آپ کے دن اللہ تعالیٰ مستر کرے آزمائشو کے ساتھ آپ نے مطلب گلدسہ ہو سکتے دیکھو اس میں اصل آواز مجھے تو خیر صحیح سمجھ میں نہیں آ سکی وہ آخر میں جو مدری منع آئے تھے نا وہ امیرا جو سنت نے جب ان کو دیا تو کچھ فرمایا تھا وہ آپ نے یوں فرمایا تھا کہ جزاک اللہ کہیے جزاک اللہ خیرہ کہیے اس طرح کا وہ کلمہ تھا تو یعنی کسی بھی مدنی منوں کو یا کسی عام اسلام بھائی کو بھی کبھی ہم توحفہ دیں یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس کی تربیت کا موقع ہو تو تربیت بھی کرنا چاہیے ہمیں سنت اس طرح تربیت فرماتے بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم ایک حکایت اور حکایت کا عنوان کیا ہے مغرور داماد دیکھیے حکایت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 جتاتے خم روب جماتے ان کو ڈراتے بات بات پر اتراتے بل کھاتے ذلت آمیز باتیں سناتے اور ناجائز طور پر دباتے ہیں. نیز اگر کبھی دعوت وغیرہ ہوئی ڈھاک مٹانے کی غرض سے عمدہ لباس پہن کر خوب اسکراتے تک چال چلتے سسرال جاتے ہیں کر توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ صدا ہوگی کری سلو حل محمد سلو حبیب صلی سل اللہ تعالی, علی محمد, سل علی اللہ تعالی علی محمد تو حکایت امیر السنت کی آواز میں اور مختلف طور پر ہمارے یہاں حکایتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور ان حکایات کے ذریعے بہت سی باتیں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں اور بہت سی باتیں درست حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جو اپنے سلسلے کے اندر مختلف چیزیں جو امیر السنت کے یو سمجھیے کہ مودانی پھولوں سے ایک مہکتا ہوا آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کر آتے ہیں اور اسی سلسلے کے اندر ہم آپ کو کچھ مختلف مناظر بھی دکھاتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ساؤتھ افریقہ چلیں جی الله الله الله دونوں نزدیک سے یہاں تشریح لائے ہیں اسلام کی محبت دین کی محبت اللہ و رسول کی محبت عز و و صلو اللہ و تعالی و اللہ وسلم اللہ و تعالیٰ ہم کو اور اپنی محبت سے نوازے عشق رسول کی لازوال دولت ہمیں نصیب کہا کرا دے گا پچھلی دفعہ بھی جو بپا یہاں سلطنگر تشریف لائے تھے ماشاء اللہ ایک بہت آتے کریں اور شاید آخر تک ہم صوفی نگر کی دیوانگی کو یاد کرتے ہیں آئیے بار بار چاہتے خصوصی اور ذکر رضا پر جو یہاں جو خوشیاں ہوتی تھی جب اعلیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو جیسے کہ یہاں بڑی مسرت محسوس ہوتی ہے محبت کرنے والے تو ان کو جگہ دنیا میں پائے جاتے ہیں لیکن اظہار کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ اعلی حضرت کا جب ذکر ہوتا تھا تو یہاں ایک اچھی ایک رونق آتی تھی اعلیٰ کا ذکر ہو گیا جزا بھی آ رہی ہے تو بھی یہ ایک بڑا اچھا ایک وجے محسوس ہوا کہ یہاں الحمدللہ للہ یو یوں تو ہر جگہ آئے جاتے ہیں اعلیٰ سے محبت کرنے والے لیکن یہاں ان کا اظہار کا اپنا انداز ہے کے کتوں نے ہمیں شری کر کے اپنی زندگی کے مقصد پر غور کیا جائے کہ دنیا میں ہم آئے کیوں کیا اس لیے آئے تھے کہ خوب دنیا کی تعلیم حاصل کریں گے سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے اور اچھی سی سروس کر لیں گے یا بزنس کر لیں گے پھر بزنس کو بلاتے چلے جائیں گے خود کمائیں گے خود بینک بیلنس بڑھائیں گے جاؤ مت ہے اس لیے دنیا میں اگر اس لیے کوئی دنیا میں آیا ہے اس کو غلط فہمی ہے اس لیے تو کوئی بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک نے تو قرآن مجید میں منہ فرمایا ہے اور ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تو ہم اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ہیں اور ہم لگ گئے محض تجارت میں اگر تجارت عہد شریعت کے مطابق ہنس میں ضرورت ہو تو وہ بھی عبادت بن جائے گی لیکن بنانا آتی ہے ہم تو صرف تجارت کرتے تھے اور میں اس میں ہرام دیکھتے تھے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سنت کے مدنی تو آپ جو مدی چینل دیکھتے ہیں وہ دیکھ ہی لیتے ہوں گے اور ایک تعداد مدنی مذاکرات دیکھتی ہوگی جو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوگی شروع میں امیر السنت کے آڈیو بیانات کا ایک سلسلہ رہا کرتا اور بڑا ایک اس کی صورت ہوتی پاک پتن والے بھی اس وقت ہمارے درمیان ہیں تو امیر الرسولت کے آڈیو بیانات نے بہت بہترین مدنی انقلاب برپا کیا اور بہت سی زندگیوں میں مدنی انقلاب ہوا اور وہ آواز کیا تھی وہ انداز کیا تھا مختلف مناظر کے ساتھ آئی آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں اس سباہ کار دنیا کی محبت نے ایک شخص کا کیا فارون. کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ حضرت سید اللہ موسا گلی ملڈا سے عداوت ہو, ہو گئی حضرت موسا اللہ نبی جناب صلاح نے جلال میں آ قارون کے لیے بدوا کر دی پھر زمین قارون کو پکڑ لے تو وہ اب کمر تک دھس گیا یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں غرق ہو گیا اس سباہ کار دنیا کی محبت نے ایک خوبصورت حسین و جمیل خوش اخلاق اپنے وقت کے بہترین شخص کا کس طرح ستیہ ناش کیا کارون کارون یہ حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علا نبی علیہ السلط وسلام کا چچا زاد بھائی تھا اور نہایت ہی ملنسار اور خوش اخلاق آدمی تھا اس کی تباہی کا سبب یہ ہوا کہ اس کے ہاتھوں میں بہت ساری دولت آ جب مال کی مستی اس پر چڑی اور دولت کے بھوت نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا تو رفتہ رفتہ وہ دین سے دور ہوتا چلا گیا حتیہ کہ اس وقت کے ار الازم پیغمبر حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علا نبی والسلام سے اس کو بغض ہو گیا عداوت ہو گئی اور بے حد مغرور اور متکبر ہو گیا حضرت موسا اللہ نبی جناب جی واغ اللہ تو السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین کارون کو پکڑ لے چنانچہ وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا پھر حکم دیا اے زمین کارون کو پکڑ لے تو وہ اب گمر تک دھس گیا اور بڑا بے قرار ہو کر چلانے لگا چیخو پکار کرنے لگا اور ترابت کے واسطے دینے لگا آپ دیکھتے چلے جائیں کہ جتنا بھی مطلب یعنی کہ گناہ ہوتا ہے یہ سب کے سب دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اگر دنیا کی محبت نہ ہوتی اللہ جل مجدو سے محبت ہوتی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق ہوتا تو کوئی کیوں ڈکیتی کرتا کوئی کیوں اس کسی پر وار کرتا کوئی کیوں کسی کی دکان پر پتھراؤ کرتا کوئی کیوں کسی کی دکان کو جلاتا لوٹتا مارتا کاٹتا اگر اللہ رسول کی محبت ہوتی تو کیوں کوئی نماز چھوڑتا اللہ رسول کی محبت سچی ہوتی تو کوئی کافیوں کی طرح شکلیں کیوں بناتا مال کی محبت میں مست رہنے والوں اپنی مبارک اور سونی مونی داری کو نوچ کر چھیل کر نالیوں تک میں کچرے کی پیٹی میں ڈال دینے والو کھولو. اے جا کھیلنے والو تم بھی آخیں کھولو شراب پینے والو زنا کرنے والو بدنگاہی کرنے والو فلم ڈرامے دیکھنے والوں بدکاریوں میں مصروف رہنے والوں خدا کے واسطے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ کر پکڑ لے جاگ جاؤ ہوشیار ہو جاؤ اگر اسی طرح دنیا کی محبت میں غرق رہے مال کی محبت میں مست رہے تو میرے پیارے بھائیوں انجام بھی آخر بہت برا ہوگا تو یاد رکھیے موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر تجھ کو جانا ہے یہاں سب چھوڑ کر بڑے بڑے پہلوان چلے گئے بڑے بڑے پہلوان پہلوانوں کو پچاڑا موت نے بگاڑا موت نے سلو علحیب صلی اللّہ تعلیٰ عنا محمد امیر علو سنت کی زندگی کا ایک حصہ محبت ہے مدیرہ بھی ہے آپ کی اپنی کیفیت ہوتی ہے اس میں بھی بعض اوقات یعنی آپ کی کیفیت کا انداز جو ہے نا وہ بعضوں کو پتہ چلتا رہتا ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شیر آپ نے کہا اور وہ آیا پھر اس طرح ایک صورت ہو گئی امیر سنت کی ایک آواز مختلف مناظر کے ساتھ آپ کو ہم سنا رہے ہیں. دکھا رہے آتی ہے صدا گورے غریب جب اس طرح سنتوں کی خدمت ہوتی ہے تو اسے سراہا جاتا ہے علماء اہل سنت بھی ایسی چیزوں کو سراہتے ہیں امیر السنت کے اسمدنی کام امیر سنت کے اس انداز امیر وسنت ذات کے, کے تعلق سے علماء اہل سنت کے تاثرات بھی ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں دکھائیں آئیے ہم ہند کے بارے بہت مشہور عالم صاحب مفتی متی الرحمان صاحب اے... نہیں معذرت یہ مفتی متی الرحمان صاحب آ, رضوی صاحب ان کے آپ کو میں تاثرات سناتا ہوں میں گنہگار اور مولانا اجیاس قادری صاحب سراپا نکوکار اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتہ فرمائے اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے ان کا کام ان کا نہیں دین کا کام ہے وہ ہمارا کام ہے اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے وہ, وہ انجام دے رہے ہیں تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خد عطا فرمائے اور ان سے بیچ بیش دین کی خدمتیں لے یہ جس انداز میں دعوت اسلامی آپ کی کام کر رہی ہے اس انداز میں ہم نہیں کر سکتے اسی لیے کہ عربی کا مقولہ لکل فنن رجال ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ, الگ آدمی پیدا کیے ہیں بس ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا جو جہاں جو دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے اور وہ کام کرتا رہے دین کی خدمت کرتا رہے مدنی چینل کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اہل سنت کے لیے بڑا ہی نافے پایا ہے اور ان پروگرامات کو دیکھ کر ایسا لگا کہ اسلام اور اہل سنت کی بے پناہ خدمت اس سے انجام پا رہی ہے اور اہل سنت کی خدمات انجام دینا یہ بڑا کارے ثواب ہے اس لیے میں اسے کارے ثواب سمجھتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جو اس طرح دین کے کام کرتے ہیں ان کی سیرت کے بہت سے گوشے ہمارے لیے درس کا سامان ہوتے ہیں ہمارا ایک موضوع تذکرہ امیر السنت بھی سلسلے کا حصہ ہوتا ہے امیر السنت کی زندگی کے بعض گوشے جن اس ٹائم ہم امیر کے ساتھ اوائل میں شروع میں وقت گزارا ان کے کچھ تاثرات کچھ واقعات وغیرہ بھی آپ کو سناتے ہیں آئیے چلتے ہیں ہم تذکرہ کی طرف میرا نام غلام میری ملاقات نوابش کے سنتوں بڑے اجتماع میں یا اور وہیں الحمدللہ امیر طالبان سنت سے مرید ہوا مرید ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ابھی کچھ ہی دن کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک نے مجھے امیر اہل سنت سے دور کرنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس کی باتوں میں آ کر اور میں نے نماز عشاء ادا نہیں کی اور میں سو گیا جب سویا تو الحمدللہ مجھے خواب میں امیر اہل سنت اشیف لائے میری اور مجھے کندھے سے پکڑ کر جگایا اور پرمانے لگے کہ منزل ابھی دور ہے اس کی نماز پڑھیں تو الحمدللہ میری آنکھ کھلی اور رات کا کافی اچھا گزر چکا تھا تو میں نے الحمدللہ للہ نماز عشا ادا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مسجد کامل الحمدللہ کامل ہیں کہ جنہیں یہ خبر ہے کہ میں نے نماز عشاء نہیں پڑھی جو میری ایک نماز بھی تدا نہیں ہونے دے رہے یقیناً یہ ایک کامل بزرگ ہیں جن سے مجھے بہکانے کی کوشش کی گئی تھی الحمدللہ میں نے دل میں توبہ کی میں نے اپنے والد صاحب کو یہ واقعہ بتایا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنے مسجد کی بارگاہ میں حاضر ہوں کیونکہ آپ نے اس کے کہنے میں آ کر امیر حلسم الفی شام میں گفتاخیں کی ہیں تو آپ جا کر دوبارہ بیگ ویسٹ کر کے آئیں اور ان سے معافی بھی مانگ کر آئیں میں پھر امیر حلسم الفی بار گاہیں بابل مجینہ کراچی حاضر ہوا اور باپا جان مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے جیسے کہ پہلے سے ہی آپ کو میرے آنے کی مطلب ایک امید ہو آپ مجھے دیکھ کر मुझे لگے اور جب کہ میں نے کبھی بتایا نہیں پاپا کو کہ میں ہوں تو مجھے باپا جان کی دارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی اور الحمدللہ دوبارہ تجزیر بیٹھ کی تو میں نے عرض کیا کہ باپا جان میری شادی کو پونے دو سال گزر چکے ہیں ابھی جملہ میں نے آدھا ہی کہا تھا تو کہ باپا جان کو مان لگے اس کو آ کر کے اولاد نہیں ہے بابا جان میرے کندھے پر پھکیاں دی اور اس لگے تو مانیں گے ان یہ کہہ کر باپا جان میری تسلی دی الحمدللہ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ کہ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی سال بیٹا کیا الحمدللہ اور بیٹا ہی نہیں بلکہ بیٹے الحمد للہ الحمدللہ دکھانے کے لیے آپ کے پاہ ہمارے پاس کچھ باقی ضرور ہے مگر گھڑی اس کی اجازت نہیں دیتی ہم اپنا آخر کا جو آپ کو منقبت کچھ دکھاتے وہ شاید آج نہیں دکھا پائیں گے ہمارا وقت کا اختتام ہو چکا ہے اور آخر میں نعرہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مالانی مذاکرہ غریب کے خلاف جنگ نغیبت کریں گے نغیبت سنیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد